کی کی قسم اور رات کی جب پردہ ڈالے کہ تمہیں تمہارے رب نے نہ چھوڑا اور نہ مکرو جانا تبصیر میں ہے اتفاق سے جب چند روز وہی نہ آئی تو کفار نے تان کرتے ہوئے کہا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو ان کے رب نے چھوڑ دیا اور مکرو جانا اس پر سورہ ود نازل ہوئی خَيْرٌ لَكَ مِنَ <الْأُولَى> اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے تفصیلی خزائن الفان میں ہے یعنی آخرت دنیا سے بہتر چونکہ وہاں آپ کے لیے مقام محمود و حوض مورود و خیر معرود اور تمام امبیا اور رسل پر تقدم اور آپ کی امت کا تمام امتوں پر گواہ ہونا اور آپ کی شفاعت سے مومنین کے مرتبے اور درجے بلند ہونا اور بے انتہا عزتیں اور کرامتے کا ر اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے کیا اس نے تمہیں یتیم نہ پایا پھر جگہ دی اور تمہیں اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی اور تمہیں حاجت مند پایا پھر غنی کر دیا تو یتیم پر دباؤ نہ ڈالو اور منگتا کو نہ جھڑکو اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. صدق اللہ العظیم